لوگوں پر مشکلات آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں اشاد فرمایا والا قد ارسل الا امام قبل کا اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے نبی بھیجے انہوں نے نیکی کی دعوت دی کافروں کو گناہوں سے روکا مگر جب انہوں نے نصیحتوں کو قبول نہ کیا فاخل نا ہم پس ہم نے انہیں سختی اور مشکل کے ساتھ پکڑ لیا جب گناہ کیے انہوں نے اور نصیحت کو قبول نہ کیا تو با سا سختی مشکلات اور مصیبتیں ان پر آ گئیں بیماری ہے جو جانے کا نام نہیں لیتی ایک اگر گھر کا فرد تندرست ہوتا ہے تو دوسرا بیمار کاروبار جو ہے نقصان پہ نقصان کچھ بھی نہیں تو سکون چین نہیں بیچینی ہے کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کبھی قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے کبھی دشمن کی دشمنی اور دھمکیوں کی وجہ سے پریشان ہے کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبتیں آفتیں وہ لگی ہوئی ہیں اور اس کی کسرت بھی ہے یہ کیوں ہے اس لیے اللہ درون تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑ توبہ کریں اور نیک ہو جائیں پلا الازا اہم ب سنا تدرا لیکن نہ تو انہوں نے توبہ کی نہ انہوں نے گناہوں میں کوئی کمی کی نہ وہ اللہ کی طرف مائل ہوئے اور گناہوں میں پڑے رہے تو یہ مصیبتیں آئیں کس کے لیے تھیں تاکہ یہ ہدایت پذیر ہو جائیں لیکن انہوں نے ان مصیبتوں سے سبق حاصل نہ کیا تو ارشاد فرمایا فلا الا بَأْ سنا بَأْسُنَا راہ پھر ہمارا عذاب جب ان کے پاس آیا تو وہ گرگڑائے نہ, نہ وہ گرگڑائے نہ انہوں نے توبہ کی گناہوں میں پڑے رہے قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے وہ زی لہم شیتوان یا ملون جو بات ابھی میں نے ارض کی تھی کہ شیطان بسا اوقات ذہن یہ بنا دیتا ہے کہ یہ گنا ہی نہیں ہے وہ زی لہوم شیطان نے آراستہ کر دیا ان کے لیے مزین کر دیا ماں کانو یا ان غلط کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے تو اب مصیبت میں بھی انہیں یہی محسوس ہوا کہ ہماری کون سی خطا ہے ہمارا کون سا گنا ہے جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں تو آج کل کا میڈیا بھی شیطان کا کام کر رہا ہے آج کل کی تعلیم آج کل کے دین سے دور لوگ بھی شیطانی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عیاشی کرنے میں عیش و عشرت کرنے میں کیا حرج ہے نوز اللہ میں ظالب اسلامی ملک کا صدر اگر یہ بیان دے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ایش و عشرت کو ناچ گانوں کو اور رقص اور سرور کی محفلوں کو حرام کہتے ہیں ہمیں ان کو ملک سے ختم کرنا ہے اب بتائیے اور کہا اور یہ کہا جائے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو آپ بتائیے کہ کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے وہ زین الحمدان شیطان نے ان کے کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے گناہ اس کو مزین کر دیا آراستہ کر دیا وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اس لیے مصیبتوں میں بھی توبہ کی توفیق نہ ملی پلم ما نسو ماں ری رو پھر جب وہ بھول گئے جو نصیحتیں انہیں کی گئیں اور انہوں نے نصیحتوں کو بالکل چھوڑ دیا مصیبتوں کے باوجود بھی ہدایت پذیر نہ ہوئے فتحنا علیہم ابواب وا بکل بڑا ہی عجیب معاملہ ہے عقل حیران ہو جاتی ہے خیال تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں پر عذاب آ جائے لیکن قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تندرستی روزگار ایشو سب مل گیا بارشیں ہو رہی ہیں اب کیا ہوا کہ وہ اور سرکش ہو گئے اور مزید گناہوں میں مبتلا ہو گئے ادا فریح بیما اوتو یہاں تک کہ جب وہ خوشیوں میں مگن تھے ان نعمتوں کی وجہ سے جو انہیں دی گئی اور ذرہ برابر بھی ان کے دل میں اللہ کی یاد باقی نہ رہی خوب گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اشاد فرمایا ہم, بغتتن ہم نے ان کو اچانک عذاب میں گرفتار کر لیا فعیدا ہوں مبلی سود پھر ایسی گرفت ہوئی اس وقت وہ نا امید ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا ان کے لیے کوئی نہ تھا فقوط دا بل پس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا کیا آپ نے ایسے لوگ نہ دیکھے جب وہ عیاشی کرتے کرتے کرتے بہت زیادہ دین سے دور ہو گئے اچانک سے کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے بسا اوقات وہ کنگلے ہو گئے بسا اوقات بے شمار مصیبتوں میں گرفتار ہوئے وہ تنزلی میں جاتے رہے اور تباہ ہو گئے والحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لی ہیں درس سے عبرت ہے بندہ گناہوں پر توبہ کر لے اس سے پہلے کہ اس پر وہ عذاب آ جائے جو ٹلنے والا نہیں قل اے محبوب آفرمئی ار ان اخذ اللہ سما و ابصارکم ذرا بتاؤ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کو مٹا دے تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کو لے لے وہ ختم اعلی قدو اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے آپ ذرا غور کریں کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی آنکھیں صحیح تھیں دولت بھی تھی انہوں نے بہت اپنی آنکھیں بچانے کی کوشش کی لیکن آہستہ آہستہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا کئی ایسے لوگ ہیں جو کان سے بہرے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن میں سمجھ عقل نہیں ہے ان کی عقل کی رگ ہٹ چکی ہے اور ان لوگ پتھر مارتے ہیں وہ پاگل خانوں میں داخل ہیں جس رب نے ہمیں آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں عقل دی ہے اگر ہم اس رب کی فرمبرداری نہ کریں اور شکر وجہ نہ لائیں تو بتائیے کون ہے جب اللہ تعالی کا عذاب آئے تو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے اے محبوب آپ ان مشرقین مکہ سے فرمائیے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں بتاؤ ذرا اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے من اللہ غیر اللہ یا ای بھی اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کر دے مراد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے وقت کون تمہارا تعاون کر سکتا ہے اوم دیکھو کیف فن سر ریفل ہم کیسے آیتے ہیں بار بار بیان فرماتے ہیں سم هم ریفون پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے قل اے محبو آپ فرمائیے ارا تم اے گناہوں بھری زندگی گزارنے والوں تم بتاؤ ان عتا عذاب اللہ بغتتن اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے او جہرتن یا ظاہر ہو کر آ جائے یعنی آہستہ آہستہ عذاب بڑھ رہا ہو اچانک آ جائے یا سامنے سے آہستہ آہستہ آ رہا ہو دونوں صورتوں میں کیا تم اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہو ہل یو لکو اللہ قومون صرف ظالم قوم گناہگار گار قوم ہی ہلاک ہوگی سلینا اللہ مبشرین و مندرین ہم نے رسولوں کو صرف خوشخبری دینے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے جا فمن آمن و اصلح پس جو کوئی ایمان لے آئے اپنی اصلاح کر لے فلا فلاح خوفن علیہم ولاحم ینون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے و لدی نہ آیات نہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یمسو ہوم الزاب بیما کانو یفسون انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی اور گناہ کیا کرتے تھے ال اے محبو لا اقول لکم میں نے تم سے نہیں کہا ان دی ان اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور اللہ نہ چاہے تب بھی میں دوسروں کو دے دوں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے بادشاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ولا علمغیبہ اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں خود ہی غیر جان لیتا ہوں اللہ کی عطا کے بغیر ولا عقور الحکم انی ملک اور نہ میں نے تم سے کہا بے شک میں فرشتہ ہوں کافر لوگ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کرتے کبھی کہتے کہ آپ اگر نبی ہیں تو سوتے کیوں ہیں آپ نے نکاح کیوں کیے آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں آپ پانی کیوں پیتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں اگر میں نے کہا ہوتا میں فرشتہ ہوں تو فرشتہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے فرشتے ان چیزوں سے دور ہیں تو میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے مثل بشر ہیں یعنی آپ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں مگر ہماری بشریت میں اور حضور کی بشریت میں بہت بڑا فرق ہے جہاں تک تعلق ہے نہ کھانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دو دن یا تین دن نہ کھاتے تو آپ کے چہرے پر بھوک کے آسار ہوتے ہیں. پیٹ پر پتھر آپ باندھ کر رکھتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ دو دو تین تین مہینے تک نہ سہری کرتے نہ افطار کرتے مسلسل روزہ فرماتے اور نہ تو پیٹ پر پتھر باندھتے اور نہ ہی چہرے پر بھوک کے آثار ہوتے تو مفسرین نے محدشین نے ان دونوں حالتوں کو بیان کیا اور فرمائی یہ دونوں حالتیں کیا ہیں حضور کے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہوتا کبھی یہ معاملہ ہوتا پر میں بات یہ ہے کہ نبی آخر و زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں لقد کان لقمفی رسول اللہ اس وتسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے دو دن تین دن سے بھوکے ہیں چہرے پر بھوک کے آسار ہیں پیٹ پر پتھر ہیں یہ لوگوں کے لیے نمونہ اور لوگوں کی رہنمائی کے لئے تھا اور دو مہینے اور تین مہینے سے آپ نے نہ شہری کیا نہ افطار کیا مسلسل روزے رکھ رہے ہیں اسے سو میں کہا گیا فرمایا یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو طاقت دی ہے اس طاقت کا اظہار ہے بخاری شریف میں پاک ہے کہ صحابہ کرام والے مردوان نے جب دیکھا کہ حضور کی ہر سنت پر ہم عمل کرتے ہیں حضور مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا چند دن روزے رکھے بغیر شیری اور افطار کے عالم یہ ہوتا کہ نماز کے عالم میں کبھی کوئی مسلمان دائیں طرف گرتا کبھی بائیں طرف گرتا وہ مسجد نبی میں آتے تو دیوار کے سہارے چلتے اس میں بھی گر جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ کیا معاملہ ہے عرض گزار ہوئے کہ آپ کی سنت پر عمل تیرا ہے آپ بھی سو میں وشال رکھ رہے ہیں نہ آپ صحیح کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں آپ نے فرما مس مثلی تم میں سے کون میری مثل ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے میرا رب پلاتا ہے تو وہ نورانیت کا ظہور تھا وہ طاقت و قدرت و تصرف کا ظہور تھا آپ نے دو دن سے فاقہ کیا ہے اور پیٹ پہ پتھر بھوک کے آسار چہرے پر ہیں وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں کیسی بھی مشکلات آ جائیں تمہیں اسلام کی خدمت نہیں چھوڑنی اور اس دین کو ہمیشہ تھام کر رکھنا ہے اور اسی دین کی تمہیں خدمت کرنی ہے اشاد فرمایا کہ نہ تو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمہیں مالدار کروں گا نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر بات جو تم پوچھو گے میں ضرور بتاؤں گا تو کچھ باتیں حضور ارشاد فرماتے اور کچھ باتیں معلوم ہونے کے باوجود آپ خاموشی اختیار فرماتے حکمت کے تحت اور یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ ساری قوتیں ساری طاقتیں اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں ہر نبی ہر ولی اور ہر فرشتے کو جو مقام جو طاقت جو قدرت ملی وہ اللہ کی عطا سے ملیاد فرمایا ان اتبیو اِلَّا ما علامہ الی میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْخَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى قرآنِ مجید فرقانِ حمید سورِ نجم میں اشارت فرمایا کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانِ اقدس سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں وہ وحیِ علاوی ہوتے ہیں اپنے جی سے آپ کوئی بات نہیں کہتے تو جب حکم ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور جب حکمت کے تحت اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں کل ہل یس طویل آس آپ فرمائیے کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو کافر و مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے افلا تفک کیا تم غور و فکر نہیں کرتے